بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسمنظم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے اے چادر اڑھنے والے آپ رات میں نماز کے لیے قیام کیجی سوائے تھوڑے وقت کے بخاری و مسلم اور ترمیزی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وہی نازل ہوئی اور غار ہیرا سے گھر واپس آتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کو فضا میں دیکھا تو آپ پر کپ کپی تاری ہو گئی اور گھر پہنچتے ہی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا ضمونی و کہ مجھے فورن کمبل اڑھاؤ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ازراہ لطف و محبت آپ کو المزمل اور صورت المدثر میں المدثر کا خطاب دیا ہے بعض مفسرین نے اس کی توجہ یہ بیان کی ہے کہ ابتدائے وہی میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو وہی کے روب سے آپ پر کپ کپی تاری ہو جاتی اور آپ کمبل اوڑھ لیتے اسی لیے آپ کو المزمل کا خطاب دیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی اور اللہ نے آپ کے دل کو سبات عطا کیا تیسری رائے یہ ہے کہ مزمل کا معنی نبوت کا بارے گرہ اٹھانے والا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری رسالت کا بارے گراں ڈالا گیا تھا اسی لیے اس بڑی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے آپ کو اس خطاب کے ساتھ پکارا گیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نماز کا پھر دعوت کی راہ میں اپنی قوم کی طرف سے آنے والی اذیتوں کو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے اور آخر میں یہ حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت لوگوں کے سامنے اب اعلان پیش کیجیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کمبل اوڑھنے والے یعنی نبی آپ رات کے وقت نماز پڑھا کیجئے مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تہجد کی نماز فرض تھی اور پنجگانہ نمازوں کے فرض ہونے کے بعد آپ کے لیے تہجد کی نماز واجب ہو گئی اور آپ کی امت کے لیے سنت ہو گئی اللہ قلیلا کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کچھ وقت کے علاوہ ساری رات نماز پڑھتے رہیے لیکن نصف اون قسم قلیلا میں تشریح کر دی گئی ہے کہ آدھی رات تک نماز پڑھیے یا اس سے تھوڑا سا کم وقت یعنی تہائی رات تک یا آپ اگر چاہیے تو دو تہائی رات تک نماز پڑھیے مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ یا تو آدھی رات تک نماز پڑھیے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم آئے چار کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت اطمینان کے ساتھ کیجیے بین طور کے تمام حروف و کلمات اور حرکات و سکنات واضح ہوں قرآن کے معنی قلب میں اترتے چلے جائیں